کفار کہتے ہیں کیا کہ ہم واقعی زندہ کر کے پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے جو مشرقین مکہ باعث بادل موت کا انکار کرتے تھے ان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو انہیں اس بات سے شدید حیرت ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ مرنے سے پہلے ہماری جو حالت تھی مرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے یعنی زندہ کیے جائیں گے انہوں نے باس بادل موت کا مزید مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی تو کیا وہ دوبارہ جمع کی جائیں گی اور پھر نئے سرے سے ہڈیاں بنا دی جائیں گی اگر بفرض محال ایسا ہوگا تو یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی مفسر ابو السعود لکھتے ہیں کہ آیات گیارہ اور بارہ میں ان کے کفر مقرر کو بیان کیا گیا ہے یعنی دوسری زندگی کے انکار اول کے بعد انہوں نے دوبارہ اس حقیقت کا انکار کیا جسے ان دونوں آیتوں میں بیان کیا گیا ہے